وصلاۃ وسلامۃ تب الصلاۃ وسلام علی سید الرسول سبحانه وصلاۃ وسلام الصفاق صحيح اللهم أما بعده بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يُسْبَحُ مَرْيَمُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذَلِكَ بِمَا حَصَّ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي او حل منو سلو والی تو وسلام موکا سی یا رسوا والا آلکو سہبکیا سی یا حبیب اللہ وال <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> حمد سنا درود ختم البیا لہ تحیت بعد آج رانا دعائے رب العالمین جل شانو ہو مجیب الدعوات غفور الرحیم مولا نفس شیطان نے ہر شرف اتنے تو نجات بخش کامل ایمان تے فرماوے دوستو عید تو بعد دوسرا جمعہ موضوع طویل شروع کی کیا جملہ تے درمیان ہنگامی ضرورت کے تحت اج ایک نیا موضوع پیش کرنا زلزلے وغیرہ شہادت نے یا عذاب نے سنگیا منوں فرمائش کی تھی اور مینوں بھی کئی پاسوں فون آیا فلانا مولی تیرے نال مناظرہ کرنا چاہتا ہے حجرے شاہ مقیم دا کے کوئی مولی اسے مناظرہ کرنا ہے اس گلے بھی یہ تو سارے شہید ہیں آخ بہت مرے نے یا آزاد آداب نہیں آخنا چاہیے آرام بہت نہیں آخنا چاہیے ملتان شریف گیا وا تقریب تے تے اتھے در سے اتے مینو سنگیاں دسیا بھی اتنے آس پاس مولی دعوا کر شہیدان دعا شہید شہیدان دعا کریے شہید تو نہیں بخشا ہوتا وہ پا آخ بھی شہیدوں دعا کرو گر دے کے کیونکہ اصل فتنہ جہا ہے وہ گوبرمنٹ کا انہیں یہ فتنہ پایا ہے بھی دا ذہن اس پاس جان ہی نہ دیو کہ اللہ تعالیٰ دا عذاب ہے یہاں آخو شہادت رامت یا کوئی امتحان ہے جس یہ آپ سی سمجھ جدو سی سمجھ گے جڑے آزاد مر گئے ہلاک ہو گئے جب ان سی سمجھ گے تو آپ صحیح سمجھ گے بھائی اتھانے بچے کھڑے ہیں جہے ٹر گئے وہ شہید جہ گئے یہ تو وے شہید بن گے نا جی تو بڑی رحمت کر کے توبہ نصیب نہیں ہوئی اور اصل اس جملے شہادت رحمت کوئی عذاب نہیں ہے پھر آپ درست سمجھنا انہوں کے آمال بھی درست سمجھنا اپنیاں کیتیاں بھی صحیح سمجھنیاں، ہدایت والے رجوع رجونا کرنا توبہ والے پاسے آنا ہی نہ اللہ تعالیٰ دا خوف دل چساؤن ہی نہ یہ اصل جیڑی وجہ ہے نا اس دی، وہ ورد و نسارہ دی دوستی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا ہے، یہود و یودوں نال دوستی لاؤ گے نا دو جڑے دوستی لاؤ گے ہدایت بند ہو جانا من تخ دل لا او القوم الظالمین آئی ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی کی مطلب جڑے ظالم یہود و نشارہ نال دوستی لاون گے اللہ تعالیٰ انہوں ظالمانوں ظالمان کدی ہدایت سور ہدایت کا بوا بن دے <تصفح> محاذ اس واسطے وہ قرآن کے سچا ہے نا لالا جی <تصفح> اور ویخ لو جیڑی قوم جیڑا جٹ طبقہ دیسی طبقہ جیڑا طبقہ دوستی یہودوں نے سارا نہیں جوڑی کھڑا وہ آند ہے پیاب وہ منڈے نے پائے یار کیتیاں نے اب خود کشمیر گیا تقریر سے کشمیری بھی کئی آخیا انہیں آخیا وہ مول ساحب کی سزا ہے وہاں نہیں آخیا شہادت ہاں تو سجڑوں دی متی کمینہ جا خادم ہونے کے ناطے میں اس موضوع تھے جو تمہوں سنا بیٹھا پہلو وسطو علاوہ قران مجید آیات تے مبارکہ احادیث سے مبارکہ اکٹھیاں کیتیاں ہیں سبحان اللہ بالخصوص اج جو زیادہ تر احادیث مبارکہ ہی سناونیاں ہیں جنہاں اچ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دوتے انہاں دیاں کیتیاں دی وجہ نال عذاب دے آمن دا ذکر فرمایا ہے تصوگے سنو گے لفظ آنگ گے ایکب بھی ازاب آخر ہلاکت وہ بھی ازاب آخر اگاب لفظ خود حدیث پاک ہو ٹھیک ہے نا اچھا تو میں جنیا حدیث پڑھا گا کسی ایک حدیث ہے اگر نبی پاک اج فرمایا ہوگ کہ جدوں آ آ کرتوت میری امت کرے گی اسے او انہوں اللہ تعالی شہادت بھیج دے گا۔ ایک حدیث اگر کوئی... آخر تھی سننا ہے نا دس تو اچے اچے حدیسان میں تمہیں سناوا گا ان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ دے دور مبارک آیا العقوبات کتاب امام ابن ابھی دنیا محدثی الخوبات میرے کو لکھا حضرت فاروق سرکار دے دور مبارک چاہے نا زلزلہ آپ سرکار نے فرمایا حضرت فاروق اعظم نے آپ نے فرمایا اے جو کچھ ہویا جی نا تسان کوئی کام شرح دے خلاف کیتا دھرتی دے دھرتی تھی ابھی آپ نے فرمایا اگر ہوں تو کوئی اے ہو جا کام کیا دھرتی ہلی توجہ ہو جا کام جہمس کوئی کیتا زمین عمر دمر نال نہیں رہے گا چڈ ٹر جائے گا شہی ہی چھڑ جائے گا میں تھے نہیںوجا ہوں کام کیا ایمان دس جے اس کام شہادت ہی حضرت عمر کی کہہ رہا تھا میں شہید تو بکھرا ہو جانا میں شہید تو بکھرا ہو وچ یہ شہیدان تسان دلیل سنو گے اللہ سونے فضل و کرم ودھ تو ود آئے گی سفا <آمدیس> <آمدیس> نمبر اکتی حضرت شفیہ فرماندیا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ اللہ بن عمر بن خطاب دی گھر والی یعنی حضرت فاروق آدم دی نرماندیا <آمدیس> <آمدیس> نے زل زیلا تل مدینہ تو علا عہد عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال ايها الناس ما هذا ما اسرع ما احدثتم لا ان عادت لا اساكنوا قم فيها نے فرمایا کہ نبی مدینہ شریف وچ زلزلہ آیا حضرت عمر دے زمانے وچ ہن توجہ نال سمجھیا نے بندیاں دی کیتی دی نہوست کی بلاائیں مدینہ پاک جتھے خود رولا ہے رسول بندیاں دی تھوڑی کیتی اور سڑے تے پھر تینو پتہ ہے اور سڑے تے لوگی پاک مصفحہ سانو کوئی وچ بندے جے شرعہ دے خلاف چلے کوئی کامونا تو ہویا ان دی 10000 حضرت عمر دے دورے زلزلے دی شکلیں ظاہر ہوئی اپ نے فرمایا کہ تساں اڈی ٹھپکی کی کم کی اس دنیا دوتے یعنی ساڈا دور ہے نبی دے صحابہ دا دور ہے کی کیتا جی لاین عادت اگر زمین مڑ این ہلی لا اوساق کے نو کم فیھا میں تو اڑے اس ترتی دوتے اوپر پھر اکٹھے نہیں رہواں گا اللہ ہوں پہلے نمبر سے پہ یہ آیا کہ مدینے محبوب دے محبوبہ پاک, دے ہون آپ سرکار دی پاک دے ہون زمین چ زلزلہ آیا تو حضرت عمر نے ان برے عمل کی شامت شمار کیا شہادت نے شمار کیا ٹھیک ہے نا برے آمال دی شامت شمار فرمایا اور اتوں پتا لگا کہ خود رو رسول جس تھان سے ہوئے اتے رب سونا کھا بچا جائے جتے نہیں آسان لو ہزور جو ہے اتے ہیں مولی پے آدھے نے انہوں کے ہوں راب نہیں آنا تالے ماں حضرت عمر تو تران ادیش ود جان حضرت عمر دے دور چ مدینے دی دھرتی ہلے آپ <سؤال> فرماوا نے کچھ سزا ظاہر ہوئی تھی تو میں رواں نہیں مدین چڑھ گا اندازہ لگا میں مدینا گا جاگا تال رواں گا حضرت فاروق آزم نالوں قرآن دیف کاس آلم پہ سمجھتے معلوم ہے کمینی دے بچے سان اور مرو حاکم ہوئے ہاکم ہوج داقا ماسا عذاب دی شکل ویکھی حالانکہ کوئی تباہی نہیں سی ہوئی کوئی نقصان نہیں سی ہوا صرف ہل ہاں جی لیکن اس ہلنے بھی ہا کے میں وقت اللہ تعالی دی طرفوں دے دیا دی شامت دی جلا پہ سمجھتا ہے اے ہے رحمت اللہ کے ہاک دے دورے چزاب واقعی نہیں آ صحیح آندی کل میں پڑھنے والوں کا راب نہیں آد بھی حدیث پاک سنا چھوڑا اللہ اکبر اکبرو کبیر یہ حدیث مبارک بحت ایشو بولیمان جی ہے القوبات امام محدش ابن بھی دنیا دی حدیث دی کتاب جی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنا دنیا ہوم لا, لا بند روک دلہ کی ناراضگی تو اللہ تعالی دے غضب تو محفوظ رکھد لیکن چیر اپنے دنیا کے سودے دین دے, سعودے دے اتے ترجیح نہ دین, دین دے سودے دنیا دے سودے نو جی مقدم نہ سمجھ آ جی اگے نہ رکھ پیدا آ سرو جد دیا دی گسند کر دیتے دنیا نسند کر لا الہ الا اللہ, رد, علیہم اللہ رد کر دے گا تے گا قدب تم کوڑے دے کوڑے لا الہ الا اللہ علاسان دلوں دے تو پھر میرے دین کی گل اگے رکھ دے کہ دنیا دی رکھ دے اے حدیث رسول ہے میرے نال مناظرے کرنے نے انہوں کو کتاباں ہون گیا یار تقریر بارہ تقریر میرے کول نے حدیث قرآن اللہ تعالی کے فضل ہوں ایمان دس ہونے ہر پاسے سودا ہی دنیا کا دین دے چاندے تو گل نہیں کود چاہتے کد پہ جدو اللہ واپس فرما رہا ہوئے ہو کوڑ مار دے لا الاتو پا نہیں دینی آکھ آخ, دے آخ دے. جدو رب سونا جواب دے تو نبی پاک نے فرمایا پھر فر اللہ تعالی دے غضب ناراضگی تو ایک کلما یہاں نہیں بچا گا ہوں نبی پاگ سکار دشیا پھر نہیں بچا ال میں آنے تے عذاب نہیں ہونا سمجھ نہیں آئی نہیں بولو سبحا اللہ! اللہ اچھا ہوں قبلہ نہ ایک آیت مبارک قرآن مجید دی ایک آیت اس تو بعد باقی آدیش کا سلسلہ یہ ہے سورت مائدہ آیت نمبر اٹھتر انسی ارشاد ربانی فرمایا لعن لوین کفرو ممبنی اسرا الالسان داو دبائی سب نے مریم آلہ حضرت نے ترجمہ کی تانت تا کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داود اور عیسا بن مریم کی زبان پر رال کا بے معدو بدلاؤن کی نہ فرمانی اور سرکشی کا کانو لایا تنا ہونا امن کرن فلو جو بری بات کرتے اپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے لبے سما کانو ی فالون ضرور بہت ہی برا کام کرتے تھے بہت ہی برے کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ اے آیت مبارک اس اے آیت مبارک رب سونے اتاری اس آیت مبارک دی تفسیر دے اندر اللہ دے محبوب بولے مشک شریف دی عدیس ترمزی دی عدیث ترمزی شریف دی عدیث مشک شریف دی عدیس میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا لما واقت بنوئے سر فلما آ سی جدو بنی اسرائیل گنا پائے گئے نہم اولا مم ان آلما روکا جم انہوں دیا مجلساں بہنا شروع ہو گیا کٹے ان آم تیار شروع ہو گیا وا شارب کھانا پینا شروع ہو گیا یعنی وہ جی برائیاں کر رہے آدھے سن جتنے خلاف شراب کام ہونا ہے ہاں ان محفلوں کے لیا مجلسوں کے بہنا شروع ہو جانا ہے اپنی کتاب اللہ ندی شریفر لکھیا ہے فرمایا اربی اندر ایک شہ نو دوسری شہ د مارن کا مطلب ایک شہ نو دوسری شہر مار کا مطلب ہے کہ رلا دہ جی اللہ تعالی لانت پائی دل دل ایک ہو گئے کی مطلب اندائی اندائی فرے کہ مطلب جہے آلم سن کے بہن دہوسطا فری پہ انہوں نے دل منہوس بن گئے انہوں نے بھی برائی کی تمیز نہ رہی وہ جی عوام دے دل جی کرن والے دل سن او روکن والے دل بن گئے سن دل, دل دا حال بن گیا سی. دل برائی پسند سن دل برائی پسند سن دل دل دل نہیں سن برائی ہے نیکی دل گیا کیڑی برائی ہے میرے پاک نبی مریم اللہ تعالیل لانت پا دی داہو دل اسلام تیساب نے مریم کی زبان اگے نبی پاک نے یہ آیت پڑی قرآن کی سورت میدا دی ت اللہ سونے سبب دسیا سلانت پائی کیوں کیوں لانت پائی نبیاں لانتا انہوں دے کیوں پائیا اس واسطے فرمانی نافرمانی کیتی تے حدوں سن کالا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی آپ مسود فرمتا ہے پہلو آپ سرکار ٹیک کے گلا کر رہے سن یہ گل کر کے حضور پاک سدھے ہو کے بہ گئے آپ نے فرمایا اللہ وی نفسی بیدہی ہی حتات اترا فِي رِوَايَةِ هِ ابُو دَاوُدِ دِرَاوَيَاتِ الْأَلْفَاذِهِ نَ كَلَّا وَاللَّهِ لَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا تَأْخُذُونَ عَلَى يَدِ الْعِزَّةِ وَلَا تَعْتَدُونَ لَهُ عَلَى الْحَقِّ اقْرَأْ وَلَا تَكْسِرُونَ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لِيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ عِبَادِهِ قَمَالًا بَعْدًا میرے آقا آکا انعامدار کے بہ گئے آپ سرکار نے فرمایا ہرگز نہیں کی مطلب جی میں یوجنا کریا جی کرسم اللہ قسم کرسم دی جی ہاتھ میں محمد کی جان جات جی میری جان نبی پاک اکثر اکثر یہ جملہ شروع شروع بول دے سن محلہ نفسی بے جدی قسمِ اوزاد دیجئے دے ہاتھ پیچ میری جہانے ایک کیوں فرمان سن کہ در دے مارے در غیران دا ہوئے بندہ حق نہیں آکھ دا سچ نہیں بولدہ سچی گل نہیں کردہ جدو جان دا خطرہ ہوئے میرے پاک نبی شروع اچھے فرمان دے سن تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے محمد دا ایمان ایو جان اللہ ہاتھ چ میں کسے تو ڈر کے گل نہیں پیا کرتا میں رب دا پیغام سچا پیا پہنچا فرمایا چوپا میرے نام ہے نام کا نام ہے صرف اللہ رسول نام کا نام کوئی جائز نہیں آپ نے فرما لے کر بدا روایت ترمی قسم ہاتھ دودی میری جان لتا مرون ندل نیکی دا کی ضرور آخیا جی ایک نو والا تنہ ان بدی تو ضرور روک والا ہاتھ ضرور دے لیا ضرور ور نپلیا جے والا تہ تر انہو الل ہک اترا ان حق آسے مرور کے لیا ویا جے والا تخرہ حلل حق کسرا تو وہ حق دے چلن دا پا بند کر چڈیا جائے نہیں تو ہونا ہے یا مطلب ملا پیرا دل بھی وہ یہ سارا دے علماء پیرا واگ عوام دن دلان بن جان گے مر ان بھی تمیز نہیں رہنی برائی کھیڑیے نیکی کھیڑیے بھی کنجر برائی نیجنگ نیکی نئی سمجھ گئے ایک حال تلان دا بن جانا ہے دا تے اللہ سونے حبیب فرمایا پھر فر رب اونج لانت پا دے گا جی بنی اسرائیل پائی سی اے حدیث رسول ہوں کنجر میرے منازر کرے ان تارہ تکریر اتنے ماں دایا ادھر رسول اللہ دا فرمان نے وہ بارہ تکریر ماں توجہ نیو فرمائی راجی بول سب جانت اللہ. اللہ! دا مطلب دا اللہ دی رحمت تو دوری. Yeah. دوسرا مانا ہوں نیکرجے دوری yeah. نیک درجے تو دور ہو جانا اللہ داک بابو فرماؤ تیرب لانت پا دے گا جی میں بنی اسرائیل دے پائی سی نبی پاک یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توانو شہید کر دے گا جی بنی اسرائیل نو شہید کیا اللہ تحمت پا دے گا جی میں بنی اسرائیل رحمت پائی سی ہاں نبی پاک یہ فرمایا ہونا اوہ کی بارہ تکریر والی کتابیں ہونا تیرہ تکری والی چودہ تکریر والی کتابیں ہونا پندرہ تقریر والی کتاب کتابیں ہونا کی جو نبی پاک فرمایا ہوے اللہ تعالیٰ پھر رحمت پا دے گا جی بنی اسرائیل پائیے ویسے ظالم پوچھ یہ تھوڑا سا بے رب د جو لانت نبی فرمایا رب ان لانت پا دے گا جی میں بنی اسرائیل پا معلوم ہویا جب بنی اسرائیل بارے کم پی گے کر کیتی کڑھیا سکول نال دل بھی ایک ہو جان گے دے دل بھی ایک تمیز جٹھے اگریز آدھے شہادت ای او نہ من شہادت جی دل وکرے ہوں مولوی دے دل چ نور ہوں شہادت نہ آ جے نبی فرمایا یہ بھی آداب تلا نہ تا سوجو نہیں فربائی نے کمی نے کوئی اللہ کا ہوب لیاؤ نے ایک کمی نے پتر رب کا نواں آداب لیاؤ نہیں ایمان یہ گلا کر کے اللہ ہے آنا میں نپنا سزا دینا کی سیدے ہو بڑی سونی شادت کر لی ہو بڑی پیاری رحمت کر لی ہو یہ تو ہی کر دے تو اور قضب نہیں ہونا حضور نے فرمایا توڑے تے انج لانت پا دے گا جی میں انہ تے اچھا رکھیا آنال نال بنی اسرائیل نو ہی آپ یہ مطلب ہے سڈے تنیا لانتیں پہ اسے برادری پوائیاں نے تو میں پٹ دا ہونا اچھا تو ہوں ایمان ویخ اتے جی آزاد آیا نہ مرادوں کا حال ہے ویخ سکول اخبار چیا ہوں بھی خیمیا کے سکول لگ گئے ادھر منڈا بیٹھا در کڑی بیٹھی ہے جڑے اخبار آنزیر نے نہ کوئی کتری، کتی جن جنس یہ اخبار آئی عجیب کتی جن سے زمان دی دوائی خدا نہ پیو نہ ماں نہ خدا نہ رسول یہ کوئی نا مراد اگے نے وکر ہاں مینو ایک سنگی پی دسے کشمیر چن تقریر تے صاف صافی گیا ٹرک نال بلائی سو انہیں ہاتھ دتا سو توڑا آٹے کا آتے کا توڑا دے کے ایک ہوں سافی نپی کڑا ہے کڑی نڑا پیا ایک فوٹو پہ لا جب فوٹو اتر گئیے توڑا پھڑیا سو تو اپنی گیڈی چ رکھ لیا کنجر جن اخبار جا رہے ہیں نا جی فلانے صاحب نے یہ دے رہا ہے وہ دے کہ نہیں رہے فوٹو پہ لوگ حاجی خالد ہوں نا حاجی خالد صاحب میرا بیلی ہوتھو دا اتو کشمی چوکی سما تو خود دا تھا آپ ٹرک لے کے گیا تے تماشا ویخیا چشتی حیران ہو گئے میرے سامنے کنجر فوٹو لائی فوٹو لا کے تے, توڑا آتے دا اپنی گڈی کڑی نو آ چل اخبار سویرے آ گیا توڑا مل گیا نہیں فرمائی میرے رب کریما یہ لانت بھی لانت پائی سی اوے تو پا دے انا تو پا دے گا لانت پانچ اللہ کا اداب بھی ڈرامیہ بدماشی تو زلم تو زیادتی تو روک نہیں رہا اللہ مزوال سارا سجنا ہدایت نہیں آنی نیو فرمائی سبحان اللہ بولا شکر پر رب دا نال تیری دوستی نہیں نہ لگی تے اندر دیر کھلوتا سی تے فقیر دی گل سنی ہوئی سکول ہر تو دور ہو گیا نا سمجھ لے بچ گیا اللہ فضل چکی تئی ایمان نال دوستی لگ جی نا اندروں پیار سی نہ مت والے دن ہاں پیار نے تبجو نال بولو سبح اچھا ہوں اس آدیش اس آیت مبارک تو سابت ہوا کہ جدو نکی کا توجہ نی کا حکم بدی تو روکنا یہ دو کام چڈن گے کٹھے بہ کے پھر کھانا پینا تے تعلق تے دھوکا پانی ایک ہو جانے پھر لانت پہنی تے بھی عوام تے تے بھی بھی سب لانتی بن جان گے بنی فرائی لانگو اللہ دی رحمت تو دور ہو جان گے دن ب دن دور ہوں لگے جان گے لانت دا مطلب شہادت نہیں کسی بھی کتاب لانت دا مطلب شہادت کوئی نہیں لکھیا معلوم ہوا سڈیا کیتیاں بلخصوص نیکی دے آخلا فرد مکان بدی تو روکن والا فرد مکان یہ بندیا نلہ د آداب کا مستحک کر لانت پوند شہادت ٹھیک ہے اگے چلنا توجہ نال بولو سبح روایت اگلیاں سناواں مشکا شریف دی حدیث عربی سفر نمبر چار سو سٹھ کتاب یا کتاب لب تحدی میرا آدھے ابو داؤد شریف دی حدیث ابو داؤد شریف کی مشکا اتوں لی گئی حضرت ابو مور اشعاری صحابی رسول فرما دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتن مرحومتن لا بن فی اللہ میرے پاک نبی فرمایا میری امت امت اس دو تے عذاب میں اسرت نہیں آخرت نہیں عذاب دنیا فتنے زلزلے دے قتل اے مومنہ دے بارے پاک نبی فرمایا ہی توجہ فرمائیں اس حدیث مبارک دی دے اندر شیخ عبدالحق الحق دہلوی اور امام تیبی امام طور پشتی امام طور پشتی امام سیدنا ملالی قاری رحمہ اللہ الباری تمام مشکات نے لکھے عذاب شدید شدید پہلیاں قوما نو ہوا کیا مت والے دن انداز اداب آخرت میری امت تے نہیں ہونا شدید عذاب نہیں ہونا باقی ہونا ہے جنا جس جباد سے مبارکل ہو میرے پا کر دنیا فیتنے زلزلے قتل آپس بربادیاں جو کچھ آنگیاں گیاں نے دے گناہ دے کفارے الاپ اتنے بننا ہوں ایمان نال دس نبی پاک نے فرمایا یہاں دا عذاب دنیا ویچ دا عذاب یعنی بہتا دنیا دن ہونے نبی فرما بہتا عذاب دنیا ویچ ہوئے گا امت پی آئی ہے شہادت نہیں فرمائی افسوس ہے افسوس شالا دل ا ہوی بےمانگی آ گئی قسم خدا کر کے امام ملا علی کالی رحم اللہ نے حدیث مبارک دے تحت اپنی, کتاب اپنی کتاب مبارکی امتحے لوگ اکثر انتظ دے دنیا, دندر آ جانے دنیا دندر مختلف سزا اللہ تعالی انہوں مبتلا کر دے گا اکثر عذاب اتنے آنا ہے عذاب فرمایا ہے عذاب ادابے کیڑیاں شکل عذاب دیا نبی دسیاں نے فتنے زلزلے قتل نبی فرماو یہ دنیا میں عذاب نے امتیاں کے شہادت توجہ نہیں فرمائی نے یار دو تفصیل اس لہسا الہا اداب فلاخرا دیا کی گئی دسا گیا کہ آخرت شدید آب جا کا کافران ہونا نا شدید اینا نہیں ہونا کہہ مومن مر گئے ہاں یہ نہ سمجھی کافر ہو کے مرن گے او تو آداب لین گے نا جی مومن مرے کیتیادی سزا ان کافران واگوں نہیں ملنی انہوں کی اکثر سزا کتنے ہو جانی ہے دنیا ہے بہتا عذاب کتھے ہو جانا دنیا ہزور فرمایا جو میری امت مرحوم ہے اس مرحوم امت دے عذاب دنیا دے اندر عذاب نہیں ہونا اس مرحوم امت دے دنیا دے اندر شہادت ہونی توجہ نہیں فرمائی نا. ہاں نبی پاک سے فرمایا جو میری امت مرح میں شہادت دنیا, نا شادت دنیا سارے شہید ہو جان گے افسوس اچھا ویسے ایک ہے جی ان جیسا ڈھیٹھ دھیت ہاں ہاں جی ڈیٹھ بند رکھی وہ ہوں نہ چور آدر منے تر چور وہ سو سو کلا پانچ پانچ سو کلا دہڑی نگے ہو کے کھانا تو پھر اٹھ باندھے لات لات در کے نا تھنار لو آ بغیرتا تیریاں باہور ہی کوئی نیتا سانو تو فرق نہیں پیا بن گیا من نے ترے چور ہاں جی مار کھا کے اٹھ کے جو بانیا رب نو آ گلے آئی کوئی فرق نہیں پہنا یہ کہڑا ذات ہے تیرا اے سارے ڈٹھے ویکھے نے اللہ میری تو یار کمال اینٹ ہونا اگے سونا لے توجہ نال بول سبال اللہ Oh, oh, oh, oh. مشکات دی ہدیس بابل امر بل ماروف بخاری میرے ربی باگ سرکار دے صحابی نومان بن بشیر دے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسل المدے نے فی ہو اللہ لاہو ول کے اللہ دیاں حداں توڑ آے اللہ دیاں حداں اللہ دیا حداں ٹھیک ویک کے نرم بننے والے میٹھے میٹھے بننے والے نرم نرم بننے والے کسی نے کچھ نہ دے بننے والے انہیں مثال حضور نے فرمایا انہیں بندیاں اس کو مانگ ہوئے ہیں بیڑے بہڑے سوار ہون دے بیڑے بےڑے سوار ہون دے توجہ جہادے ہوں توجو جہاز سوار ہون ہوں آپس قرآن داری کرتے ہیں کہ نہ اتلے اتلی تے کہ بہنا ہے تھلے والی تین بہنا ہے کئی کا حصہ اتلا نکلا ہوں چڑھ جائے جہاز نہیں فرما براد ہے آکڑے پھر فرمایا کچھ اتلے کچھ اچھا تھلے آیا لےنا ہوں پانی تے فرمایا وہ oh, جتلسے اچھا پانی لے کے گزرتے یار تنگ ہی کرے والے جڑے فرمایا او oh, پھر آدھے نے ہوں تے تو جا نہیں چلو لوگ اچھ کر फट्टा तोड़ लें थले पास्य चलो इतों ही अपना पानी ले हूं उतले आए आन के आते हैं खड़ा उन्हें आंते ने तकलीफ आई मैं आख्या तंग ना करो चलो इतों ही काम कर लो حضور نے فرمایا اگر او اس بندے دا ہاتھ لین فڑ فن گے تو بچا لے بھی بچا لے جی ان چے ان برباد ہلاک کر آپ بھی ہلاک کر فرمائی ان کی مطلب ने एक बंदा बुराई करता दूसरे नरम बन जाते रोक ने रोकते नहीं हां वो आने शाम चलो जी फटा तोड़ता पै अपना पे, पे तोड़ता कुछ का मौले लगा लग, लग रु नुकसान है भला अपनी कबर पैकाली करता وی کو نبی پاک چی گل آم کرنے کے نہیں سچی بولیا روکنے لگے وہ چلی صاحب کی آخنا اپنی قبر کالی پکر دین سان کی بس تنی نبھیڑ تین ہو ت گٹھڑی بچا تین چور نال کی نا اچھا ہوں اصا جی آنے آن نبی پاک سرکار پوری اجنی مثال دے کے سامجا گیا سرکار نے کی فرمایا فرمایا ہے کو جڑا نرم ہو جائے ان کا مطلب بندے نو چ نرم نہیں سخت ہونا چاہ اچھا تو دوسرا فرمایا ایک کے جڑا اللہ دیا حداں توڑ د گنا کرد فرمایا دی مثال د فرمایا اس کشتی کو مگو نے ہوں اصا او ایک ہو گئے کرنے والے جہاں سن روکنے آڈو ہوئے کی کرنا ہے اپنی قبر پہ کالی کرتے تھو کہ نقصان آپ بھی ہلاک کروکیا نہیں تے نبی کی فرمایا ہلاک ہون گرباد ہون گے نبی یہ تو نہیں فرمایا جدو نہیں روکن گے نہ شہید ہو جان گے ہاں جی ہاں جدو نہیں روکن گے پھر شہید ہو جا گے اللہ دی رحمت آ جاوے گی نبی تے ہلاک ہو گئے آپ بھی برباد ہو گے بھی برباد کرلوم ہوا नदी उम्मत का फर्ज बनता है बुराई वेखण रोकण दुबान जिना ताकत हथ रोक अपने घर हथ बा रोक ही सकता है नहीं रोक सकता पर सजना आप नालाकनू भी हलाक कर रोकया نہیں, نبی کی فرمایا ہلاک ہوبی فرمایا جدو نہیں روک گے ہاں جی توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں <تصفح> یہ نبی پاک نے تے, اتنی فرمایا نا کہ جدو نہیں روکن گے پھر شہید ہو جا گے اللہ دی رحمت آ جائے گی नदी त फरमाया हाला हो आप भी बर्बाद होनू भी बर्बाद कर मालूम हो या नदी की उम्मत का फर्ज बनता है बुराई वेखण रोकण दुबान जिन्हू ताकत हथ रोक अपने घर के अंदर हथ नाल बंदा रोक ही सकता नहीं रोक सकता पर सजना हथ रोक सकना نبی پاک سرکار نے پھر فرمایا ہے برائی کرنے والے نپ لو نال پابند کر دیو حق دے چلن دے پابند کر دیو تا میرا پاک حسین یزید دے چلن دے پابند کرش کی بولو سبحان اللہ اگلی ادیف سن دے حوالے نال مشکا شریف دے اندر حضرت حزیفا بن یمان صحابی نبی پاک دراوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا نبی پاک سرکار نے فرمایا نفسی بیجا دی قسم او دی جے یا کلی بیالہ اپنی طرفوں پھر تسان دعا منگو قبول نہ ہو دعا مگو قبول نہ ہو فتد ہوں نہ جی بولا کم تسا دعا منگو تا قبول نہ کرے مطلب مطلب اوے نیکی کا آخر برائی تروکنا جے چڈو گے پھر عذاب آوے گا جے یہ دونیں کام پورے کرو گے عزاب تو محفوظ رہو گے الاب نہیں آوے گا دو کاما کم, کم ضرور ہونا ہے یا ادا بہنا ہے روکا کام یہ رکھا جائے جی یہ کرو گے کر تو وہ او نہیں آئے گا جی یہ چڈو گے تو او وہ آ جائے گا نبی پاک سکار نے فرمایا اور سو اگے اگے ہلور نے دسیا منگو گے تو اللہ قبول نہیں فرماگا بہو نیک منگ گے نیک دعوا منگ گے تو قبول نہیں ہونی کیوں اس واسطے میرے پاک نبی سرکار نے سدی سے بڑی بڑی مصیبت بڑے بڑے نے. نے دے نار. پر او عزاب, او مصیبت ٹل جی دعوا مصیبت جی تے پوے گی نی دار نی نکی آخر برائی تو روک یہ دو کم جدو چھ چو گے اس چال پھر جی سزا تلنی ہے آزاد جا اسے جی لکھ دے اللہ عذاب نہیں پالے گا قبول ایک گا کی مطلب قبول ہو جی تے برائی تو روکنے والا کام پھر شروع کر د گے توجہ اللہ ایمانسوڈ جع منگنے ہر سال مولوی یا اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا بار شاہی مسجد میں دعا مانگی گئی ملک کی سلامتی کے لیے کدی سلامت رہا ہے جی سلامتی یہ ہو میں سڈے ملک نو تو یہ تو مر جائی ہو جی چنگا یہ گرک ہونا نہ ہی سلامت رہے چنگا توجہ نہیں ہو فرمائی دعواں پہ اللہ کشمیریوں کی امداد فرما وہ ایک سنی جی جی ادھر دعا تیز ادھر ادھر بم تیز یا اللہ ہمیں آپس میں دوست بن کر رہنے کی توفیق دے ہاں جی گوبرمنٹ دے بڑے بڑے بڑے بڑے سور میں کٹھے ہوتی ہیں حضرت دعا مانگ رہے ہیں ملکی سلامتی کے پاک دا پوترا اندروں پیان دا آنا میں سارا مکا کے مال اپنے کو میں پھلا پھلا کے بندے میں مرا اتو کنجر اللہ پچا اچھا توڑے جیو صحافی فوٹو لائیے اینا دی نماز دی, فوٹو لے پڑد پڑد کو ایماندار بسمیاں پیارا جی ہاتھ اٹھا رہے ہیں فوٹو آ جائے قوم بچاری اکلو اونج فارے گئے آ مولوی صاحب دے خلاف پہ بولنا بچارا ایڈا نیک ہاتھ چکی بیٹھا بولی و بولا اکل کر اکل کر اللہ اکل دمال کری سودی اکل آبی دعوا میں اگلے دنوں بندہ کہنے لگا جی فلانے پیر صاحب کو فلانے پیر صاحب کو دعا منگائی موک پہ پیر سنی جن کو مرد نس جدولہ لڑیاں کرنے آئے نا کوئی پیر تھوڑا ہاں ایرم نہیں آتی پیر بوتھا بند کی مرید نوکد بےغیر روکتا ٹی وی تو نہیں روکتا سکول تو نہیں روکتا آپ کھولی بیٹا ہے. تے دعا تو دعا کتوں سنیچے نبی فرمایا ہے لکھ دعوا منگو گے قبول ہونی نہیں اللہ سننی نہیں اور حدیث سناؤ، سناؤ؟ سناؤ؟ بلکہ اے دو چار حدیث سنا کے ہونا تجرا کرنا. ہونا تے, تھوڑی تشریح تے اپنا تمسرا کراگا حضرت جریر بین ابد اللہ یہ مشک دی حدیث باب الامر بالمعروف ابو دا ماجہ شریف کے حوالے حضرت جریر بن عبداللہ اللہ صاحب روایت کرتے رہے میرے پاک نبی سرکار تو سنیا یقین سولما کوئی بند کسی قومر کوئی بندہ, قوم دے, اندر, بندہ قوم دے اندر گناہ کرے گا کر دے وہ طاقت رکھتے نے روکن دی طاقت رکھ دے روکن دی منع کرن دی، تبدیل کرن دی لیکن نہیں تبدیل کر دے اللہ پھر وہاں مرن تو پہلو پہلو عذاب بھیجے گا مرن تو ٹھیک ہے عذاب بھیجے گا, گا، اتے اے نہیں آیا جو مرن تو پہلو پہلو اللہ انہوں نے شہید کر دے گا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں جنیا حدیث آن... کے اکابے شہادت دا ایک لفظ نہیں ویکے گا توجہ نہیں اچھا مشکات باب المر بل ان ابی بکر رضی اللہ تعالی کالاس ان کم تکراؤ نہ لایا آیت تو سڑ دل آلے کم لا یدر من دلہ ازا تدے اے ایمان والو اپنے آپ قابو کرو نہیں نقصان دے او بندے جیڑے گمراہ ہو جب تسان ہدایت پہ ہو آپ کابو کرو دوسرا جہا گمراہ ہوگا تقصان نہیں دے گی ان کی گمراہی جد تسان ہدایت تے ہو آرے آرے اس آیت نرمایا تسان دے ہو پڑھ کے تے سمجھ دے ہو برائی تو روکنا آسان نہیں کرتے آپ کابو کرے اگلا گمراہ میا ہوگے جو ہدایت ان دی گمراہی سانو کی نقصان دینا سدی کے اکبر نے فرمایا تسا یہ ماننا سمجھتے جے رسول اللہ ہے فرما تو اے سنے آئے فرمان دے بے شک لوگ ادار آؤ من کرن جدو گے برائی فلم یوگ تبدیل نہیں کر قریب ہے کہ اللہ تعالی نو شامل کر لو آداب نو بھی چپ <سؤال> چلیا <سؤال> قریب ہے آداب فس جان حضرت ابو داود دی دوسری روایت کوئی بندہ قومر گنا ہوا رکھ بدل نہ بدل کریب ہے آداب سارے شامل ہو جان ہاں جی چھے کوئی ہم گنا ہم اک سر ہوم اکسار کرنا لے تھوڑن سر کروکن ویاد بچن والے دور رہنے والے ویاد تبدیل کر سکتے ہیں نہیں کرمایا انہوں نے جانا ہے شامل اللہ کر لینا شامل یہ مطلب یہ نکلیا قرآن دا مطلب صدیق نے فرمایا اچھا مطلب <تصفح> واقعی کیوں مطلب نہیں دیکھو بندہ آپ ہدایت اس لیے ہوا جی اس لیے اللہ تعالی حکما نو پورا چکر ٹھیک ہے نا دوسرا خلاف چلے اچھا ہوا ते अल्ला तला जान हुम दिते ने उन्होंक हुक्म नेकी रोकण जो नहीं करेगा ते आप है आले। तो नियों यार। मैं चिश्ती तू आप काबू कर क्यों अगह आना मैं ख्या पुत्र जरा अगह प्या आना आपू काबू प्या करना کیوں میں کہ نبی پاک نے فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھے آدے نہیں طاقت تو زبان سے روکے نہیں طاقت تو دل میں برا جانے یہ سب سے کمزور ایمان ہے تو میں نے جو اللہ توفیق دیتی ہے زبان نال دی تو میں نہیں آخر پتر میں آپ کابو تو نہ رکھیا میں تو ڈل گیا میں تو ڈول گیا میرا فرد بن گا یہ میں جہ نو پیا آخنا نا انج اسلام جراسیم کا تصبر تو کونی نہیں لیکن میں اس دنیا کے اندر اس لیے جراثیم کا خیال جو اٹھ آ کھڑا میں اس دے حوالے ہی تین سمجھا دینا ایمان نال دس بیمار تے ہوتا دا ہوتا تے تے تے تو ہوں کوئی جراثیم ہوں کئی ڈاکٹر تسپتالوں میں یہ کیوں آدھے پرا رہا جی ان آدھے نے ترا رہو کیا تیرے اڈ کے یہ لگ جان گے چھتی علاج شروع کر دے پولیو بل کے نے پولیو کے جراثیم پھیل رہے ہیں لہذا پہلو قطرے چاپی لاؤ وہ سب کے جا پولیو دے جراثیم فیل جان گے ہالے لگی نہیں تے پہلو جراثیم تو بچ جاؤ اگلے نو بچاؤ نہیں تے سارے نو لگ جائے گا جیڑی لانت بے غیرتی دی نبی دی نہ نہیں فل جائیں توجہ لال بولو سبحان اللہ ہاں سدکے جاوا یار اللہ اچھا ہوں دسو سائیں دسو سی یہاں حدیث ساروں میں آیا برائی تو نہ ٹھیک ہے نا اچھا ہوں سا حال کی ہے برائی تو روکنے نیکی تو روکنے آ بلکہ سنو اسان الٹا اس لیے سانو یہودی تعلیم سمجھایا ہے کہ نیکی برائی ہے تو برائی نیکی تھڈو الٹا مثلا میں مثال دینا ٹی وی فہاشی یہ سمجھتے ہیں ترقی, ترقی, ترقی, ترقی ویچ بے غیرتی دا کام جہیرتی آدھے ہم دل خوش کر کے تو عبادت کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کا دل خوش کرنا عبادت ہے اچھی بولیا جی اچھا ٹی وی ہو گئی نیکی نچنا گانا سب نیکی اچھا بینک مینیجر حضور نے فر جڑا سود سود ستر گناہ ہے چھوٹے تو چھوٹا سکی ماں جناد برابر ہے لکھن والا بول لکھا, بولا لکھا تے گواہ کھانا کھوا والا چاواں برابر گنا ہے ہوں کی سمجھا جاندہ ہے پرافٹ بول کی سمجھنے پرافٹ ایک ضرورت ہے اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی اچھا یہ بھی نیکی ہو گئی تا کر کے اگلی قوم بھی نیکی نا کر کے کوشش کرتے میرا پتر بینک منیجر لگ جاوے یعنی کی مطلب سود لکھن والا تو لگ جائے ہوں جہاں سود لکھن والا نبی دے فرمان دے دے مطابق در وار روپیے دن پیچھے ماں جنا کردہ پیا ستر وارا ماں جنا ماں بتکاری لگا کھڑا ہے, تے تے ہے پچھلا پیا میرا بھی بینک مینیجر کرے تے اے ڈی لانتے جو پتر مبتلا کر دے بندہ جی آس نہ یار چلو پجا ہزار تے لگ بھی جائے جدو لگ جا تو آنکھ کی نے آ کے یار ویخی اللہ دا فضل بان پڑ لی बोलो बोल बोलो अच्छा हुन सूद खाना खवाना लिखना लिखा गवाही नौकरी ओ ओ इबादत नेकी बन गई गुनाह न न्याया ठीक है अच्छा इस्लाम आख्या रना नु अंदर रखो कपड़े खुले जो कुछ मेरे को सुनी बैठा है अच्छा ओ जी घर रखीए जुलमे ज्यादा औरत बहार जाए तरक्की कर दफ्तर जा टन फिरन कंडक्टर बनने हर पास हाँ जी मूत्र वेद उत्ते पैंट शर्ट पा के खलोती होनाब सलूट मारे मरावे सारा कुछ करे अच्छा ए वोट तलोवे वोटा तलोवे मोडिया चढ़े जिथे मर्जी चढ़े मोहली साहब आरक्की शूर है चलन गियां बराबर तरक्की होनी वरना नहीं ए भी इबादत ठीक है ए भी नेकी अच्छा हम सज्जो मैनुसा दसो बुराई केड़ी روکنا ہے او کہی نماز ایک دو رہ گئی کسی دا کوئی تھی پے دیے پاسے پہلو مولوی پڑی بڑا کنجا ہے جنہیں تمہوں ادھر لانا پتہ نہیں مینو کن بندے گالا کٹ دے اچھا پھر پھر پتر پڑی دا مراد چنگا بلا سا مراد آ پتا نہیں بن کی گیا نہ کبھی لڑا نال نا کدی شراب پیتی آئی نہ کدی دہڑی منی آئی نا کبھی مسیح چڈنا پیا نا مراد پتہ نہیں تینو بن کی گیا اچھا اے اے وی ساری برائی ہوں برائی دسو یار مینو تو کوئی پروفیسر میرے سامنے خندیر میں در سے برائی کیڑی جتوں روکنا ہے اٹھو اٹھو دسو میں رات یہ گل کیتی کی آج اجے نال پہ کرنا کہ دسو مینو جس برائی تو روکن کا حکم آیا کھڑے کلو کہ بولو بس کھوتی کھب گئی اے او میرے نبی پاک نے فرمایا جو لانت اللہ پا دے گا جو میں بنی اسرائیل تے پائی سی وہ لانت پی لانت کمال پائی ہے جو اندازہ لگاؤ نی بائی برائی نی تو سجنا برائی تو برائی نو برائی سمجھ کے نہ کیا جاوے بیڑا گرک ہوئے تو نبی فرمایا عذاب عزاب گا تے دعا نہیں سنی اچھے گی جدو تھڈو برائی نیکی نیکی تے برائی سمجھا جاوے نہیں فرمائی میں اور سن عام تھا تصور ہے جی پولیس رشوت نہ کھا فلانا بڑا چنگا رشوت نہیں کھا ٹھیک ہے نا رشوت نہیں کھانا یہ مطلب ہے فی ز ہی فیز آتے ہی او ملازمت نوکری صحیح ہے تے نیکی لیکن اگر سجیوں کھب ہاتھ مارے تے مر برائی نا اچھا اللہ تعالی قرآن نے فرماندہ ہے کہ جو قرآن دے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر نے تص نوکری آنا پیا یہ تو جائز ہے پر رشوت حرام ہے واہ سد پھر کوفر قانون نو چلانا چلافر رشوت کھانا حرام ہے کوفر نہیں وہ گناہ ہے کوفر نہیں کوفر نو آنا ہے چنگا پیا ہے گناہ نو آنا ہے مندہ پیا کرتا کہ رشوت کھا تو مڑتے حرام ہے باقی جو کردہ پیا نظام جو چلا پیا وہ صحیح ہے واہ صدقے جا تیری نیکی سمجھن تو صدقے برائی سے سمجھن تو صدقے میں ایک موٹی جی مثال دینا تھی मांड नाल दस जी पुलिस आल ता इस कानून पाकिस्तान मुजरम तो जुर्म मनाव का की तरीका दिन जगा इन नहीं देना ना हो खिंच देने ने? مار مار کے سجا دینا ہے ادموا کر چھڑنا ہے یہ ہے جرم منا دا طریقہ تو تلف تلا تو یہ تک قرآن حدیث چوں اگر اے طریقہ کھٹ دے نا میری زبان کٹو ناک کٹو اکھان کڈو سر وڈو دے تو کتیا ان کیڑا مجرم نہیں مان سکتا کیڑا نہیں جرمدار بن سکتا تصا میرے کو لیا وڈے تو وڈا افسر پانچ دن میں جگانا سوٹا میں پھیرنا <تصفيق> جی ستوے دن ہر شاید نہ منی کھڑا ہوتی ہر شاید نہ بندہ تنگ پہ جا آ یار اس جیل ہی چنگی پیا نا نہ من کھلوا ہے کر کے پہتر فیصد جیلوں میں بے گنا کرنے پے پیسہ لگتا ہے پرچا کسے بن جان کٹی کٹیچ کے اندر کول منا لینا وہ اندر اتنے تک پرچا چلنا ہے نہ کسمے نہ گواہی ہے ہے امی؟ بول بولو بولو بولو تو میں پوچھنا سجنا ایک بندہ تے ہوئے ایماندار کدی اس کسی دا ایک دانہ بھی نہ ہلایا ہوئے لیکن وہ ایسے دکاندار مالک دے جا کے ملازم خلوا دا ہے جا دا کنڈا وٹا کھوٹا کنڈے وٹے کھوٹے سودا تولتا ہے لیکن کدی دانہ کسے دا نہیں ہلایا وہ ایماندار رہے گا तवज्जो नहीं फरमाई रवेगा ईमान यारों ने तो कभी बेईमानी की नहीं कद रिश्वत खाधी नहीं तुम बेईमान आते जी बोलो हो। क्यों पे आते जे कंडा वटा तो मैं पूछना ा वटा तोलान बंद अमलों को खरा जिन्हू अलाह का कुरान आख यूदी का कानून ताफरा बंद बनाए जिन्हें कानून ने एंडे वटे ही खोटे ने हम खोटा आपे वे, आपे खोटा है भी कुट कुट के जो मना है کھوٹا ہویا کہ نہ ہویا ہوں جس ملازم کدی نہیں جرم کیتا دوسرا لیکن وہ ظالم ندو آڈر ہے کہ شابہ شن کا ریمانڈ لے دس دن دا دس دن کٹ کٹ کے سی آئی اٹاف تو بنائی کھڑا ہے اے یہ گناہ ہویا ظلم ہویا ہوا کن اے ظلمی اخی وڈا ہے قسم خدا کفر تو بعد وی کام تے فراؤن بھی نہیں کوٹ کوٹ کے مناو ہاں شامل ہونا حرام ایک پائی کسی پاس تصاوی سمجھتے جے سڈا بھی لگ جائے مالی صاحب کسی پاسوں نہیں کھاوے گا میرا پتر بڑا نی ہے کدی کسی بکری نی چوئی نے اللہ کی مخلوق کے اتنے کار وسائی رکھے گا تو تمجنا پیا جت تنی لینے اور نیک نے ری میری بنائی برائی تیری میری بنائی معلوم ہوا ااقی ظالم بن گئے ارائی نی سمجھنے نیو نہیں فرمائی میں وہ تو میرا آلہ حاضرت برل بھی سی نا جن فتح وار بھی اچ فتوا لکھا ہے فرمایا پچھا گیا حضور انگریزاں دیاں کچہریاں دی نوکری جائے دے فرمایا جتھے جتھے رسول اللہ دے قرآن شریعت دے خلاف کم ہوئے اتھے نوکری حرامے اگر فتاہ و رضویات نہ ہوئے فتو میری زبان کٹ لے پر ہونے انجھ دے مفتی کتھو لاب لیا ہونے دے مفتی دا پتر آپ لگا کھڑا جی؟ ایک, کیسے واسطے ایک مفتی صاحب اٹک دا قسم خدا دی میری تقریر چٹی تکریر چیٹی دہڑی لگے یار آ کے میں وڈے قازمی صاحب کو پنجی سال رہا 20 سال اتنے میں آ کے بلطان رہا لگے پر بھلے رہ میرے دو پتر فوج چ بھول ہی رہے ہیں آج ہی سمجھ آئی ہے کہ اچھا کڑے پاس پہ جانے میں تین موٹی جی مثال اور سمجھا دینا میں بندیا نو آخان لو بھائی بندے آ پانچ پانچ ہزار روپیہ تنخواہ جے تھا کام ڈاکہ مار کے میں لے لیا دیا کرو تھی تنخواہ لے لی جاؤن کی نوکری جائز ہے کیوں وہ تو حکم تو چل رہے ہیں آڈر تو پا بند وہ بچارے ڈاکو تھوڑے نے ڈاکو تو میں آنا سجنا جی ڈا کے مارن کی ملازمت جائز نہیں نا تو کفر قانون کی ملازمت بھی جائز نہیں ڈاکا گنا کوفر کا قانون کفر ہے گنا وا گاہ کفر ہوں سمجھو نہیں فرمائی اچھا غر ویخ کے جدو اصا برائی نو, نیکی تے نیکی نو برائی سمجھ رہے ہیں تے اللہ دے نبی تمڑ سچ فرمایا نہ او تے بدلنا نہیں وہ فرمایا پھر فر اللہ تو آزاد تے شامل کرے گا شامل کرے گا پھر نبی پاک سرکار کی اندر توجہ نہیں فرمائی آ خوش بہان اللہ حضور دی بارگاہ درد کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا حضور نے فرمایا سوفر اللہ, اللہ تعالیٰ بس بے حال جدوں زمین دے اندر برائی سر عام ہوئے گی اللہ تعالی عذاب زمین آلیاں تو اتارے گا حدر سلمہ عرض کر کردیا نے یا رسول اللہ مچ نیک بھی گے فرمایا ہاں نام وین ہا دے نفی ہمسا لکھو نہ جو دوسرا نو پہنچنا بریا نو نکان بھی پہنچ جانا ہے لیکن رحمت اللہ فر نیک لوٹن گے اللہ پاسے اللہ لیے جی جا آ جان گے تو اگاں پھر اللہ تعالی اناستے او مرن وہ مرد ہی اللہ تعالیٰ انہ پھر جنت باقیا واسطے سزا توجہ نہیں ہاں ٹھیک ہے اچھا اور روایت قدوں. آخر اب ابواب الفتن دی روایت اما ہے شاہ سدی كاری کر دیوں حضور نے فرمایا اس دے دے اندر زمین گس جانا شكل بگڑنا پتھر برسرے آداب آنگے رسول اللہ میں رسول اللہ لہول کیا تے مانگے سا ہلاک تو برباد ہوا گے جبکہ ہو فرمایا سو فرمایا جدو پلیتی زیادہ ہو جاوے گی اسلے نیک بھی آ جان گے لیکن سو نیک کدو آدھو آنگ گی جدوں اونا برائی تو روکناڑا کھاتا بند کر دی لے <تصفح> باقی دے کہو مارے گناہ اونایت نہیں اونا گلہ تو اومن گئے نیک اللہ تعالیٰ تم بہکی شعب الیمان تے علقوبات امام ابن عبد دنیا دی حدیث دی کتابے جو روایت موجود ہے تمشکات شریف دندر بھی موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین نو فرمایا جا فلانا شہر غرق کر دے الٹا دے بندیاں سمیت یا مولا اُتھے تیرا ایک کے ہو جا بندہ راندہ ہے جن نے آکھ چمک دیاں بھی تیری نافرمانی قدی نہیں کیتی اللہ سونے نے فرمایا اُنو ہی کٹھے چاہ کے سٹ دے گرک کر دے مولا کیوں فرمایا اُو لم ما معر وجہو فی یا ساعتن و کما قال فرمایا اِس واسطے لم یت ارفیا سا ترمایا کہاضگی نہیں اس واسطے چار یہ مطلب یہ نکلیا ہوا سجنا متے وٹ نہ آراجگی نہ آسا نہ آئے رب دے کے جناکی نبیت نہیں فرمایا شہادت اللہ تعالی نے فرمایا تھی جبریل جبریل پہلے انہوں نے شہید کر فیری نچا باقی یہ لفظ شہادت کا بولنا ہی بے وقوفی پہ لگتا ہے بھی شہادت ہے پہ اللہ اکبر سجڑا غرض روایت تن کافی سنا چڈیا ان گزارا ہو جا سک بئی مان دا گزارا تے نہیں ہونا ایمان والے دا ہو جانا اچھا ہوں میں تھوڑا جا تبصرہ تین جہاں مار گلا مار گلا ننگیاں لاشاں نکلیاں اخبار پڑھے نہ اچھا دسو بھائی ننگے زنا کر رہے ہود ڈگ پہ یا مر جان وہ شہید آخ حرام موت نہیں ہوئے گل میرا ابا بحشتی بڑا منیا تنیا تھی جدو کسی تو واگ میرے ابے بحشتی کھول لیا بھاوے چمڑی اتر گئی واپس نہیں کی ابا بہشتی توجہ نہیں فرمائی نے ابا واگ جتوں کھول لیا سو میرے ابے بحشتی کڑی جو چکی ہے پچھوں قوم لڑ لڑ کھلو رہی ہو سکنا میری عزت دا مسئلہ ہے کیوں عذاب نہ میں گیا مامو کانجنے فیصلہباد ول اتے تقریر سے گیا میری برادری کا پنڈ میری برادری دا او کا مولوی صاحب آئے مسے دون مول بھی انٹرویو جنوب آن او دین داستے بھی اصا خطیب مسے دتیب نو پڑ کے جڑا نمبردار نا پنڈ او نو نکرج لے گیا وکرا آدھا مول صاحب اصل چوری بھی کرنی رنگ بھی چاڑیاں نہیں بڑے بڑے اسا کام کرنے نے جی سڈے واسطے تھانیاں تھاڑیا ہر پاسے گواہی دے سکنا تے تو امام ہے اس آخ جی من قبول وکرا لیا آ, آ آم کرنے نہیں جی گواہی دے سکنا تو ٹھیک ہے اس آخر مینو قبول اس دولبیاں کی فڑی بان باہر آزار ساری برادری کٹھی کر کے آئی بہلی مانا اے دو مان او دے ماننے جی بئیمان بئیمان نے جنو مرضی رکھ لو سو مرو او میرے مینو آپ اس پنڈ چ بند گل سنائی میں تقریر تک میں پنڈ کا نی ل اے دو میں دے بئیمان نے جنوں مرضی چ رکھو خدا کا کار کیوں نہ پو میرا ربا رکھنا امام ہے جی ہوں اچھا وہ تو سڈیا ندید طبقہ ہے وہ تو دیسی بندے سن جدید آدھے مول صاحب بی کیا ہے امام رکھنا ہے بی کیا ہے ہوں بی کا مطلب یہ ہوئی ہے میاں مول صاحب جہے کام اگریز کرتے ہیں تو جو کچھ انہوں کی سمجھ ہے وہ تری ہے کیونکہ مسلے دکار میں <تصفح> <تصفح> <تصفح> جڑی بےغیرتی وہ کرتے ہیں وہ ترے چ ہے اصلا ٹی وی لا کے بیٹھے ہوا گے تے تو اگریز آکھے گا ترقی تک جی آخ سکنا تو امام ہے نہیں اسا جو کر رہے را ج مرضی نہیں آکھنا ٹھیک ہے اے بی دا مطلب ہے پردے دا نہیں آکھنا سان کسے نیکی دا نہیں آکھنا ہاں سان کسے برائی تو روکنا نہیں اتے لگیے کیونکہ اے سارے کام ہوں نے اوے کوئی روکنے والا نہیں تے گیا جے گیا تو تر ساڈے نہیں فرمائی یونیورسٹی جتھے پگ بنی پگ پگ یونیورسٹی بنی ہے نا وہ یار جا فارگ تحسیل ہو فارغ تحسیل و ضلع و سوبا و ملک اندر کی رکھتے ہیں پگ تو یہ آخری مقام یونیورسٹی ہے نا پڑھائی کا اتر پگ بنی ہے نا ایمانس جرضی کسی کسی ہاتھ چیلی جس حال بیٹھی روک دی آے نے ایم اے والے اتوں دا ایمام بھی کنجر نہیں روکے گا وہ کون نے ایم اے بیٹا پہ پوچھتا بولی صاحب آ بی مفلت تین امام رکھنا ان کی مطلب پگ بانا ہے وہ سجڑا قسم خدا دی جی کر گیا ہوگے سو ہوایت چیتی اللہ بائک بال تر پیا پاسے آخیا ہاں جی میں کی پر میں لانت بھیجنا بھول گیا وہ اخبار لانگو انٹرویو لین والے کی آخ گے بیانت پہ جانا مٹ سڈا ہی مان نہیں رہ سکنا جاؤ تھی جی ام اے پاس چار ایم اے کی کھڑا ہو مسلے تلو کے سیدھی گل چکر مراد ہے تو <meledim> <meledim> چار ایم اے کی کڑا ہاں میرا ایک سنگھی ہے انہیں دو ایم اے کیتے نے اللہ سالا انتی ہدایت बर तो बैंधा हो गया सीधा सीधा होया आवाम आखिया जेड़े आते हैं ना बी एता ही माउल साहब चलो जाओ तुम तुसी। तुम चाहिए सबू <laughs> मालूम होया असल कहानी एवे कि कौम का मुतालबा एस जेड़े कमां कम लगे खड़े हैं ना उतों रोकिया ना जाए इमाम इनका हो ہاں جی فارمی دیسی ہوسی ہو جا بانگا پڑی کھڑا بھائی کڑا تو سجنا افسوس ہے چوری چور کرن چوری جاوے زلزلہ آ جائے تو نپیا جاوے اور چوری کرتا شہید ہے ڈاکو ڈاکا ماردا ہو بندے پانچ سو ماری کڑا ہودھر زلزلہ آ جاوے جائے تو نپیا جاوے شہید رشوت پہ خاندر نظام قانون چلاو آگی کا نظام پہ چلانا اے بھی شہید ہوں سمجھتا جا اے بھی شہید وہ ایمان نال دس وہ کسی دی عزت پہ لٹتا ہے بنا پہ کر دا ہے ننگے مار گئے اے بھی شہید دس کنو ہاں ہوں حرام موت کوئی رہ گئے دین واسطے مرن گے ہاں امام حسین آنگو گے او حرام موت نے جہے یزید آگے مرن گے او شہید نے ٹھیک ہے واہ سد کے دی شہادت کسر چی سمجھا امام دسی ہوا پھیر لے گا اگلا میاں نا جڑا مول لند لندنی, بھی تب لندنی مراد اینج نسن گے میری تکریر عقلی دلائل بھی نے تے قرآن حدیث بھی سامنے رکھا دونوں پاسوں لیا کے تے نات کا بند کر دیا جنہوں آدھے بولتی بند ہو گئی تعا تو تو چکر ایسے حق کے بیان کا صدقہ اللہ تعالی میرے تے ایسا کرم فرما میں تکریر چڈ دتی صرف تڈے جو گئی ریا <سلام> بار دیا تکریر چڈ بی ڈر گیا ڈر گیا ان. صرف اتنا کی رکھنی دعا کر اللہ تارا میری جو روحان ہے ہل چا فرما میں <سلام> الہ تالا کو می تو ہونی صرف دی نہیں منگیا اپنے آستے اپنے خاندان ساتھی اللہ دے رحمت دے خدا نے ہے تو چوکتے نے مورا کھول چڑھے گا تو انہوں کڑی کمی آ جانی ہے تو آخر دعوان آر الحمدللہ رب العالمین جوید اقبال نے بیان دیا اخبار میں اللہ نے خدا دی اللہ میری کہ شراب پر ٹیکس حرام ہے اچھا سرفراد نہیں میوجڑا وہ کجری نا بھی اداکاری کر لو بچ بے حیائی دا کام کوئی نہ حوصلہ کر حوصلہ اے ہوئی او, او بنی اسرائیل جنہوں کوئی لے کھان پین پینے سن ہاں جی اے وہی جن چوی رمضان اور پچیس کی رات کو دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ آج کے دور میں ٹی وی پر آنا وقت کی ضرورت ہے میں سارا کچھ بول بیٹھا وا واقتی ضرورت کا فضلو کرم بیٹھے جے جانے میں رابران کی کافی خدمت کر چکیا وا شریت کے مطابق غصب اقتدار بھی جائز ہے شریعت کے مطابق غصب اقتدار بھی جائز ہے سی کی گند ہے گند بچارے انگریزی گٹر دے کیڑے کی من بیان دے دے جی گٹر دے کیڑے نے شخص اللہ کو نہیں مانتا جو جو اللہ کو نہیں مانتا جو اس سے جا کے پوچھ لو کہ اچھی بات ہے وہ بھی کہے گا بری بات ہے کس نے بتایا چلو اللہ نے بتا دیا تو اللہ کو مانتا ہی نہیں بتایا تو وہ کہے گا بھائی یہ رہتی خدا تو مانے نہ مانے